بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ألم تر فعل فیل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, ألم کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا کیا اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گھس